بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی اللہ علیہ سیدن مولانا محمد و علیہ سیدن مولانا محمد و بارک وسلم اللہم افتح اللّہ علینکمت کا ون شرعین رحمتِ یاد الجلالب الکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تک ہم نے بہار شریعت حصہ اول سے نو عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج دسواں عقیدہ ہم عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو عقائد بہار شریعت حصہ اول کے اندر بیان کیے گئے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ اگرچہ چالیس روز کے اندر یہ پورا حصہ عقائد کا اگرچہ بیان نہ ہو سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلقہ جو عقاعد ہیں یہ ہماری کوشش رہے گی کہ کم از کم ان کو مکمل بیان کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جس طرح ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون ہی نہیں بنایا گیا ہر کسی کے لیے قانون بنایا گیا ہے اگر یہاں پر کافر کی اینک کا شیشہ ٹوٹ جائے اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ اس پر کون سا دفعہ لگے گا اور کتنی سزا ہے اگر قانون نہیں بنایا گیا تو محض اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے قانون نہیں بنایا گیا کہ ادھر کوئی گستاخی کرے گا تو اس پر کون سا دفعہ لگے گا اور کون سی سزا ہے ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانونی بنایا نہیں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنے والے پر کون سا دفعہ لگے گا جس طرح ملکی آئین کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا اسی طرح تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کے لیے یہی برتاؤ رکھتے ہیں محرم کے اندر شان عالبائت بیان کی جائے گی ربیع الاول کے اندر شان مصطفیٰ بیان کریں گے ہر مہینے کے اندر شان صحابہ بیان کریں گے لیکن عوام کو اللہ تعالیٰ کے لیے عقائد بتایا ہی نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تمام مذاہب نے اسی طرح کا برتاؤ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد بتائے نہیں گئے ہم کوشش کریں گے کہ ان شاء اللہ الرحمن یہ بہار شریعت حصہ اول سے جو عقائد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق پیش کیے ہیں یہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاء شاء اللہ الرحمٰن ان قریب ہمارا چالیس روزہ عقیدے کا کورس آ رہا ہے وہ مکمل کورس ہی عقیدے کا ہوگا اس کے اندر ہم انشاء شاء اللّہ مکمل عقائد بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے نو عقیدے پڑھ لی ہیں دسواں عقیدہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بیوی بی جو کوئی اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بی بی ثابت کرے وہ کافر ہے بلکہ جو ممکن بھی کہے گا وہ بھی گمراہ ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا لم یلد ولم یولد لدھ قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات یہ واضح اعلان کرتی ہیں کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا اسی بنا پر عیسائیوں وغیرہ کو ہم کافر و مرتد کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ صلاۃ کو اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ہیں اور پچیس دسمبر کو وہ اسی طور پر یہ دن مناتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کو بڑا دن کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ سب سے بڑا دن ہے لیکن افسوس ہے کہ آج سکولی قوم بھی ان سے متاثر ہو کر اس دن کو بڑا دن کہہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے طور طریقے سے خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور کرسمس کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں حالانکہ عیسائی اس دن کو منا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی بی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرے وہ کافر و مرتد ہے جبکہ سکول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کالے اور گورے آدمی اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں یہ گیارہویں جماعت کی انگلش کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جب عقائد ہی پڑھے نہیں گئے پڑھائے نہیں گئے تو جب مولویوں سے پوچھا گیا کہ یہ گیارہویں جماعت کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے یہ ایک پریلویوں کے عرفان مشدی یورپ کے ایک خطیب ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے یہ کفر نہیں ہے وہ کہتا ہے، نانا یہ کفر کب ہے یہ تو بالکل درست لکھا ہے اور اس نے آگے سے حدیث پڑھی الخلقیال اللہ تو کہتا ہے تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں تو یہ تو بالکل درست لکھا ہے اب بتائیں کہ جو اپنے آپ کو مفتی اور مناظر کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے عقائد سے اتنے غافل ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بچہ کہہ رہا ہے اس کا یہ بیان سوشل میڈیا پر عام طور پر گردش کرتا رہتا ہے خیر گیارہواں عقیدہ وہ حی ہے یعنی اللہ تعالیٰ حی ہے خود سے زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے اللہ تعالیٰ بھی حی ہے اور ہم بھی حی ہیں عام طور پر وابیہ کہتے ہیں کہ جی جو لفظ ادھر استعمال ہوا وہ اگر مخلوق کے لیے استعمال کرو گے تو شرک بنے گا میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حی کہہ رہے ہو اور تمہارے لیے اگر کوئی بندہ پوچھے تم کہتے جی ہم بھی ہائی ہیں تو کیا یہ شرک لازم آیا نہ اللہ تعالی حی ہے باتی ہی اللہ تعالی کو زندگی کسی نے نہیں دی وہ حی ہے بے ہی اور ہم حی ہیں زندہ ہیں اللہ تعالی کے زندگی دینے سے لہذا جب یہ فرق ہو گیا تو شرک لازم نہیں آئے گا اللہ تعالی مومن ہے مومن محیمن اور ہم بھی مومن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اور معنی میں ہے اور ہمارے لیے جو مومن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ اور معنی میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی روف الرحیم کے الفاظ استعمال فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا حری علیکم بالمؤمنین رعف الرحیم لیکن اللہ تعالی رعف الرحیم ہے بات ہی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم الرحیم ہے اللہ تعالی کی عطا سے یہ بہت بڑا فرق ہے جس سے وہ آنکھیں بند کر کے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور رضول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کٹانے کے در پہ رہتے ہیں حالانکہ اپنے لیے اسی طرح کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حیقا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں ادھر ان کو شرک نظر نہیں آتا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا تو کہتے ہیں نہیں جی یہ اللّہ تعالیٰ کے لیے تو لہٰذا استعمال کریں گے تو شرک بن جائے گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے مطمن المحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے لہذا تمہارے لیے آج کے بعد مؤمن ان کا لفظ استعمال نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ شرک لازم آتا ہے لہذا اپنے لیے اب آپ کافر کا لفظ استعمال کیا کرو بارہواں عقیدہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے ان اللہ علی کل کلشین قدیر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے تعالیٰ قادر اللہ کل المکنات ان اللہ علاََََََََََ کلشین قدیر کا مانا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے کہ بیوی پر بھی قادر ہے جھوٹ پر بھی قادر ہے اور ہر برائی پر بھی قادر ہے بلکہ ممکنات ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر کا مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمی ممکنات پر قادر ہے ہر ممکن پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور آگے تیرویں عقیدے میں فرماتے ہیں جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ زبجل اس سے پاک ہے جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود ہی نہ ہو سکے اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نہ رہا ایک ہوتا ہے مقدور یعنی تحت قدرت چیز اور ایک ہوتا ہے محال محال وہ ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا اور مقدور وہ ہوتا ہے جو موجود ہو سکتا ہے یہ دونوں آپس میں زدیں ہیں محال وہ ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا اور مقدور وہ ہوتا ہے جو موجود ہو سکتا ہے تو جب کہو گے کہ فلا فلا چیز تخت قدرت ہے تخت قدرت باری تعالی ہے تو لہذا وہ موجود ہو سکے گی محال کے لیے جب یہ کہوگے کہ وہ موجود ہو سکتی ہے تو پھر تو محال نہیں رہی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ زیر قدرت ہو یعنی مقدور ہو تو موجود ہو سکے گا تو پھر محال نہ رہا اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے جب کہو گے کہ دوسرا خدا موجود ہو سکتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت برقرار نہیں رہے گی یوں ہی فنائے باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا نیست ہو جانا اگر تخت قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی ختم کر سکتا ہے تو اگر اس کو تخت قدرت کہو گے مقدور کہو گے تو یہ ممکن ہوگا اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہوتا تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تعالیٰ زوجل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے یہ خاص بات ہے اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے لیکن محال کے لیے اللہ تعالی کی قدرت ثابت نہیں کرنی وہ مناسب ہی نہیں ہے ادھر اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے لیکن محال کے لیے قدرت ادھر نہیں ثابت کرنی کیونکہ محال وہ ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا اور مقدور وہ ہوتا ہے جو موجود ہو سکتا ہے جب محال کے لیے یہ کہو گے کہ وہ مقدور ہے یعنی موجود ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ محال نہ رہے گا ہر مقدور موجود ہو سکتا ہے اگرچہ بالفعل فیل وہ موجود نہ ہو آگے چودویں عقیدے کے اندر فرماتے ہیں ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو یعنی ہر مقدور موجود ہو سکتا ہے تو جب موجود ہو سکتا ہے تو مال نہیں رہے گا کیونکہ محال کی ہم نے تعریف کی ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا اور مقدور وہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہو سکتا ہے تو یہ دونوں آپس میں زدے ہیں مقدور موجود ہو سکتا ہے اور محال موجود ہی نہیں ہو سکتا تو جب محال کو مقدور مانو گے تخت قدرت مانو گے تو وہ بھی موجود ہو سکے گا تو پھر تو اس کی مالیت ختم ہو جائے گی اور پندرواں عقیدہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں ایب اور نقصان ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر جمال و خوبی کا جامعہ ہے اور جس چیز کے اندر ایب ہے نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یعنی ایب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے اللہ تعالیٰ کے اندر عیب و نقصان ہو ہی نہیں سکتا بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کمال بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے تو ایسی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے یعنی کمال و خوبی ہوگی تو در منسوب کریں گے مثلا جھوٹ دغا خیانت ظلم جہل بحیائی وغیرہ جمی عیوب جو ہیں اس پر قطع محال ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں کر سکتا خیانت نہیں کر سکتا ظلم نہیں کر سکتا اور جاہل نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بعی مانا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو ایبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں یہ وہابیہ اور دیابنا کا رد کر رہے ہیں کہ وھابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر نقص پر قادر ہے ہر گندگی پر ہر پلیتی پر قادر ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ شادی کر سکتا ہے وہ بچے جن سکتا ہے ہر چیز پر قادر ہے کیوں اس وجہ سے کہ اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں چیز پر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر نقصان آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص ہو جائے گی کہ ہم ان چیزوں پر قادر ہوں اور اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو ہم شادی کر سکیں رب تعالیٰ شادی نہ کر سکے تو لہذا ہماری قدرت بڑھ جائے گی ہم بچے جن سکیں خدا بچہ نہ جن سکے تو لہذا ہماری قدرت اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی ہم جھوٹ بول سکیں ہم ذنا کر سکیں ہم ڈکیتیاں ڈال سکیں اور یہ چیزیں خدا نہ کر سکے تو ہماری قدرت خدا تعالیٰ سے بڑھ جائے گی تو فرماتے ہیں اس کے اندر قدرت کا کیا نقصان نقصان تو ان چیزوں کے اندر ہے کہ ان کے اندر تعلق کی قدرت کی صلاحیت ہی نہیں ہے یہ دیابنا اور وہابیہ کا بہت بڑا دھوکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی ہماری قدرت ان چیزوں پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو تو ہماری قدرت رب تعالیٰ سے بڑھ جائے گی اور رب تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی کتنے بے عقل ہیں کہ ان چیزوں سے شان ثابت کر رہے ہیں بھائی یہ تو نقصان والی چیزیں ہیں عیب والی چیزیں ہیں گندی چیزیں ہیں ان سے شان نہیں ملتی ان اللہ علا کل الشعین قدیر کا معنی تمام تفاصیر کو اٹھائیے تفسیر کبیر کو اٹھائیے اور ہاشیہ صابی کو اٹھائیے جتنی بھی تفاصیر ہیں ان سب کے اندر لکھا ہے ان تعالی قادرن علا کل الممکنات اللہ تعالی جبیں ممکنات پر قادر ہے محالات کے لیے قدرت نہیں ثابت کرنی جو چیز گندگی اور پلیتی رکھتی ہیں نقص رکھتی ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرنا اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ کرنے سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی شان کے اندر کمی آ جائے گی بھئی ان کے اندر شان ہے کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان نہیں بنتی بلکہ اس چیز کی شان بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہو جاتی ہے وہابیا سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی تم نے بدت کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عیب کو تم نے ثابت کیا ہے وابیہ کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہوتا ہے فتح رشیدیہ کے اندر رسالہ یک روزی کے اندر اور دیگر ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یہ ان کا عام اور مشہور عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کبھی اس نے بولا نہیں ہے لیکن کچھ ان کے مفتی ہیں جس طرح کہ رشید احمد گنگوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ واقع ہو چکا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے یہ اس کا فتویٰ عام طور پر ہمارے سنی دارالفتاح اور جتنے بڑے بڑے مراکز ہیں ان کے اندر اس کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے کز ممکن نہیں بلکہ واقع ہو چکا ہے وہابیہ سے جب پوچھا جائے کہ یہ عقیدہ تم نے گڑا ہے جب کہ اسلاف جتنے بھی ہمارے اما ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو عام طور پر ہمارے دوستوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ عقیدہ متقدمین کے ہاں بھی ہے یہ خاص بات سمجھنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ متقدمین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے حالانکہ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اس دھوکھے کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں جی متقدمین اگرچہ ماتوریدیا کا تو یہی عقیدہ ہے کہ خلف وعدہ اور خلف بعید دونوں ممکن نہیں ہیں خلف وعدہ اور خلف بعید دونوں نہیں ہو سکتے یہ ماتریدیا کا عقیدہ ہے لیکن بعض عشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلف وعدہ اگرچہ ممکن نہیں لیکن خلف بعید ممکن ہے میں وضاحت کرتا ہوں کہ خلف وعدہ کیا ہوتا ہے خلف بعید کیا, کیا ہوتی ہے خلف وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انعام کا وعدہ فرمایا کہ یہ عمل کرو گے تو میں یہ انعام دوں گا اب اس انعام کے وعدے کے خلاف کرنے کو خلف وعدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل کرو گے یہ کام کرو گے تو یہ انعام پاؤ گے یہ وعدہ ہے انعام کا تو انعام والے وعدے کے خلاف کرنا اس کو کہتے ہیں خلف وعدہ اور خلف و یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کوئی سزا سنا ہے کہ یہ کام کرو گے یہ عمل کرو گے تو یہ سزا پاؤ گے اب یہاں پر سزا کا وعدہ ہے اس سزا کے وعدے کے خلاف کرنا اس کو کہتے ہیں خلف و ہمارے معتریدیہ کا سبھی کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خلف وعدہ ممکن نہیں ہے اسی طرح خلف وعید بھی ممکن نہیں ہے بعض اشاعرا سے یہ قول ملتا ہے بعض عشاعرہ سے کہ وہ خلف وعدہ کے قائل تو نہیں ہیں لیکن خلف وعید کا قول ان سے ملتا ہے لیکن جب ب غور دیکھا جائے تو وہ جب خلف وعید کا قول کرتے ہیں وہ حقیقتا نہیں ہے مجازن ہے مثلا وہ مثال دیتے ہیں ان اللہ فروشر کبھی بیک فرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرقین کی مغفرت نہ کرے گا مشرقین کی بخشش نہ فرمائے گا اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا تو کہتے ہیں دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے شرک والوں کے لیے تو یہ وعید نہیں اٹھتی شرک والوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے یہ وعید یعنی ان کے لیے جو عذاب کی وعید تھی وہ جائے گی تو یہ وعید کا خلاف کرنا ہے جب کہ یہاں پر حقیقت دیکھا جائے تو یہ خلف وعید ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر کسی معین مشخص فرد کے لیے کوئی وعید سنائی گئی ہو پھر اس سے وعید اٹھائی گئی ہو ایسے نہیں ہے یہ تو مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ کو جس کے چاہے گا اس کی بخشش فرما دے گا تو یہاں پر خلف وعید کا اطلاق کرنا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے اور پھر وہابیہ کا اس خلف وعید کو امکان قزب باری تعالیٰ کا مکی صلاح ٹھہرانا کہنا کہ یہ چیز چونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی اپنے وعید کے خلاف کرے گا تو یہی قزب ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ سے کز ممکن ہے یہ پھر امکان قزب تو نہ رہا یہ تو وہ کزب ہو جائے گا کیونکہ یہ جو وعید ہے اس وعید کے خلاف کرنا قیامت کے دن واقع ہوگا یعنی اس وعید کا وقوع ہوگا تو جب قیامت کے دن اس وعید کا خلاف ہوگا تو یہ تو ہے وقوع خلف وعید تم تو امکان قزب باری تعالی کے قائل تھے یہ تو ہے وکو خلف وعید تو جب اس وقت وعید کا خلاف ہوگا یعنی وقوع خلف وعید ہوگا تو پھر اگر یہی قزب ہے تو پھر قزب کا وقوع ہو جائے گا جس کو تم بھی کہتے تھے ہے لہذا اس کو وعید نہیں کہنا ایک ہے وعدے کے خلاف کرنا ایک ہے وعید کے خلاف کرنا وعدے کے خلاف کرنا یہ کزم ہوتا ہے اور وعید کے خلاف کرنا یہ کزم نہیں ہوتا بلکہ یہ فضل ہوا کرتا ہے اسی وجہ سے جن بعض عشارہ نے خلف وعید کا قول کیا ہے وہ کہتے ہیں لہن حو کرم اس وجہ سے کہ یہ کرم ہے یہ فضل ہے اور یہ اچھائی والی چیز ہے تو اچھائی والی چیز کو تو اللہ تعالیٰ کی جانے منسوخ کر سکتے ہیں جبکہ کذب جو ہے یہ نقص ہے نقص کو کرم پر برائی کو اچھائی پر قیاس کرنا یہ کسی بے عقل کا ہی کام ہو سکتا ہے تو خیر دیابنا کا وہابیا کا خلف وعید پر کس باری تعالیٰ کو قیاس کر کے امت مسلمہ کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے پہلی بات کہ ماتوریدیا ہمارے ایمبا وہ نہ ہی خلف وعدہ کے قائل ہیں نہ ہی خلف وعید کے قائل ہیں اور بعض اشاعرا جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ بھی حقیقت نہیں ہے بلکہ مجازن ہے اور اس خلف بعید پر قیاس کر کے ان کا امکانے کذب بے باری تعالیٰ کا قول کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ خلف بعید جو ہے وہ کرم ہے فضل ہے اور یہ کذب باری تعالیٰ کو اس پر قیاس کر رہے ہیں جبکہ کذب تو نقص ہے کذب تو عیب ہے والی چیز کو کرم والی چیز پر قیاس کرنا یعنی کرم والی چیز کو خوبی والی چیز کو مکئی سلح ٹھہرانا اور پھر برائی والی چیز کو اس پر قیاس کرنا یہ کسی بے عقل کا ہی کام ہو سکتا ہے تو لہذا یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالی ہر برائی سے پاک ہے ہر گندگی سے ہر نقص سے ہر ایب سے پاک ہے اور یہ کہنا کہ فلاں نقص فلاں ایب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی یہ کسی بیکل کا ہی کام ہو سکتا ہے بھائی بری چیزوں سے شان بنتی نہیں ہے بلکہ بنی ہوئی شان ختم ہوتی ہے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کسی چیز کی بنا پر نہیں ہے بلکہ کوئی چیز جو شان پاتی ہے وہ اس وجہ سے شان پاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہو جاتی ہے